لاہ قوۃََََََََََََََََََََََََََََََّ بلّ علزم بسم اللہ الرحمٰن رحیم اللہ ال محمد, محمد وعجل ول محمد وج الفرج مجمعین ولاء داَََََََََََ مجمععن عام طور پر ہمیں بچپن سے یہی بتایا جاتا ہے نا كہ تاريخ كے جتنى بھى بڑى جنگيں تھيں وہ سب عقیدے کی مذہب کی یا پھر شاید بادشاہوں کی انا کی جنگيں تھيں بالکل مطلب یہی ایک روایتی بیانیہ ہیں جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے لیکن کیا ہو اگر کوئی یہ کہے کہ فرون کا وہ جو دعوی خدائی تھا وہ مذہب کے بارے میں تھا ہی نہیں بلکہ دراصل وہ دنیا کی پہلی کارپوریٹ اجارہ داری یا کہہ لیں کہ ایک بدترین معاشی مافیا تھا ہوں یہ واقعی تاریخ کو دیکھنے کا ایک بہت ہی مختلف اور چونکا دینے والا زاویہ ہے اور یہ بھی کہ آ, مطلب حق اور باطل کی جو کشمکش ہے وہ محض آسمانی نظریات کا ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ اس زمین کے وسائل یعنی پانی زمین دولت اور اقتدار پر قبضے کی ایک منظم جنگ ہے جی اور جب ہم تاریخ کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو یہ واضح ہونے لگتا ہے کہ عقیدے کی یہ جنگ دراصل اس بنیادی سوال کا تعین کرتی ہے کہ زمین کے وسائل کو کون کیسے اور کس مقصد کے لیے استعمال کرے گا کیا یہ وسائل سب کے لیے ہیں یا مطلب صرف چند طاقتور طبقات کی جاگیر ہیں؟ بالکل اور یہی وہ انتہائی دلچسپ سوال ہے جو آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا یعنی اس ڈیپ ڈائف کا محور ہے آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ سید جہانزیب آبیدی کے فکری مزامین کے مجموعے ہم فکری سے ہم راہی تک سے ماخوذ ہے صحیح جو کہ ایک بہت ہی گہری اور فکری کتاب ہے ہاں اور خاص طور پر اس میں ان کا ایک انتہائی چشم کشا مضمون ہے جس کا عنوان ہے وسائل کی جنگ حق و باطل کا ازلی مارکا ہمارا آج کا مشن اس تحریر کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح توحید اور شرک کا نظریہ عام صرف عبادت گاہوں کی چار دیواری تک محدود کوئی فکری بحث نہیں ہے بالکل مصنف کا بنیادی دعویٰ ہی یہی ہے کہ یہ نظریات دراصل اس زمین کے وسائل کی تقسیم اور انسانی حقوق کے تعین کا سب سے بڑا پیمانہ ہے چلیں اس بات کی تہیں ذرا اور کھلتے ہیں مصنف نے اس پوری بحث کی جو بنیاد ہے وہ کائنات کے ایک خاص معاشی ماڈل پر رکھی ہے یہ ماڈل آخر ہے کیا جو ایک طرف انسان کو عادل بناتا ہے اور مطلب دوسری طرف ظالم بنا دیتا ہے اچھا آبدی صاحب کے مضمون میں جو سب سے دلچسپ زاویہ پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کائنات کے بنیادی ملکیتی تصور کو سمجھنا ہوگا اگر ہم قرآنی نقطہ نظر کا تجزیہ کریں نا تو کائنات کا معاشی ماڈل امانت بمقابلہ ملکیت کے گرد گھومتا ہے امانت بمقابلہ ملکیت हم. اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں واضح کریں دیکھیں قرآن بڑی سراہت سے بتاتا ہے کہ زمین اور اس کے تمام وسائل یعنی یہ دریا، یہ مادنیات، جنگلات، ان سب کی اصل ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ انسان یہاں پر مطلق مالک نہیں ہے بلکہ اسے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ اچھا اور خلیفہ سے مراد؟ اب اس خلیفہ تا مطلب ہے ایک امین، ایک مینیجر یا کہلیں کہ ایک ٹرسٹی جسے یہ وسائل سونپے گئے کہ وہ ان کا درست استعمال کریں۔ ہم، اسے اگر روز مرہ کی ایک عام مثال سے سمجھا جائے تو فرض کریں کہ ایک شخص کو किसी बहुत बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग का प्रॉपर्टी है।, है।, है लेकिन कुछ अरसे बाद वो मैनेजर उस इमारत पर बाकायदा कब्जा कर ले और खुद को असल मालिक समझने लगे हाँ और फिर वो किराएदारों पर जुल्मे उनकी सहूलियात छीन ले और सारा मुनाफा सिर्फ अपने जाति अकाउंट में डालने लगे एग्जैक्टली exactly. तो क्या मुसन्फ के नजदीक शिर्क और कुफर की बुनियाद यही है बिल्कुल یہ مثال اس پوری فلاسفی کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے مصنف کہتے ہیں کہ جب انسان خود کو اس حقیقت سے جوڑ کر دیکھتا ہے کہ وہ محض ایک امانت دار ہے اور اسے ان وسائل کا ایک دن حساب دینا ہے تو اس کے اندر آس خود عدل مساوات اور جواب دہی کا شعور پیدا ہوتا ہے یعنی توحید کا عقیدہ انسان کو بتاتا ہے کہ وہ مختار کل نہیں ہے جی لیکن یہاں مصنف ایک انتہائی گہرا نقطہ اٹھاتے ہیں کہ شرک اور کفر کی بنیاد محض مورتوں کی پوجہ نہیں ہے بلکہ دراصل اسی معاشی اور ملکیتی تصور سے انحراف میں چھپی ہے ارے واہ یہ تو بہت گہری بات ہے مطلب تکبر کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے بالکل جب انسان خود کو وسائل کا مطلق مالک سمجھنے لگتا ہے نا تو اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے وہ سرکشی کی طرف مائل ہوتا ہے دوسروں کے حقوق گزب کرنے لگتا ہے اور یہی دراصل حقیقی معنوں میں شرک کی ابتدا ہے ایک منٹ رکیے یہ بات تھوڑی سی ہضم کرنا مشکل ہے مطلب ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے نا کہ انبیاء کی جو جدوجہد تھی اس کا مرکز صرف اور صرف عقیدے کی درستی تھا لوگوں کو بت پرستی سے روکنا اور ایک خدا کی طرف بلانا ہاں روایتی طور پر یہی سمجھا جاتا ہے تو کیا اس مضمون کے مطابق ان کی جدوجہد محض فکری نہیں تھی بلکہ باقاعدہ ایک معاشی انقلاب تھا دیکھیں یہ ہماری روایتی تاریخ فہمی کی ایک بہت بڑی الجھن ہے اگر ہم اسے بڑی تصویر یعنی وسیع تناظر سے جوڑیں تو جب ہم انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ اس مضمون کے حوالے سے کرتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ ان معاشروں کا اصل مسئلہ کیا تھا تو اصل مسئلہ کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی اقوام قرآن قصہ محض پرانی تو نہیں ہے نا ان معاشروں میں ملا یعنی سرداروں کے انتہائی باسر طبقے نے پانی کے چشموں زرخے زمینوں اور وسائل پر مکمل قبضہ کر رکھا تھا یعنی ایک طرح کی ایلیٹ کلاس نے سب کچھ کنٹرول کیا ہوا تھا سو فیصد تو امبیا نے جب آ کر اپنا پیغام دیا تو انہوں نے دراصل اس پورے استحصالی نظام کو للکارا جو کمزوروں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر رہا تھا तो वो जो बुद्ध जिनकी पूजा की जाती थी वो सिर्फ पत्थर नहीं थे बिल्कुल नहीं वो महज पत्थर नहीं थे बल्कि इस जालिमाना ढांचे को एक मजहबी जवाब फराम करने का जरिया थे ये बात सुनकर मुझे हज़रत शुब की कौम का वाकयाद आ रहा है कुरान में बड़ी तफसी है की उनकी कौम का जो बुनियादी मसला था वो नाप तोल में कमी करना था बिल्कुल दुरुस्त یعنی اگر آج کی جدید اصطلاح میں دیکھا جائے تو وہ ایک طرح کی مارکیٹ مینیپولیشن یا بازار میں دھوکہ دہی کا ایک باقاعدہ منظم نظام چلا رہے تھے ہاں اور یہ محض چند دکانداروں کی بے ایمانی کا کوئی انفرادی معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک پورا ریاستی نظام تھا جہاں طاقتور تاجر منڈیوں کے اصول خود طے کرتے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اسی معاشی استحصال سے روکا تھا بالکل انہوں نے واضح طور پر روکا کہ لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور یہاں فساد سے مراد خالصتاً معاشی استحصال ہے کیا بات ہے؟ اچھا اب جب ہم تاریخ کے سب سے مشہور واقعے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کی طرف آتے ہیں تو یہ کشمکش اپنے اروج پر نظر آتی ہے جی بالکل واضح نظر آتی ہے لیکن یہاں میں آپ کی توجہ ایک خاص نکتے کی طرف دلانا چاہوں گی عام طور پر فرعون کو ایک ایسے متقبر بادشاہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو بس لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا لیکن اس مضمون میں فرون کو ایک استعماری نظام یعنی ایک امپیریلزم کی علامت قرار دیا گیا ہے ہاں یہ ایک بہت اہم اور نیا زاویہ ہے تو کیا ہم ایک قدیم بادشاہ پر آج کی یہ جو جدید معاشی اصطلاحات ہیں وہ زبردستی تو چسپا نہیں کر رہے اچھا یہ بہت ہی زبردست سوال ہے لیکن اب دیکھیں نا اگر ہم فرون کے طرز حکمرانی کے میکنزم یعنی وہ کام کیسے کرتا تھا اس پر غور کریں تو یہ جدید اصطلاحات بالکل فٹ بیٹھتی ہیں وہ کیسے کیونکہ فرعون محض ایک شخص کا نام نہیں تھا وہ ایک پورا کا پورا نظام تھا جس نے مصر کی تمام زرخیز زمینوں دریا کے پانی اور اقتدار پر مطلق قبضہ کر رکھا تھا اور اس کا طریقہ کار کیا تھا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے معاشرے کو گروہوں یعنی طبقات میں تقسیم کر دیا بنی اسرائیل کو کمزور کیا گیا انہیں غلام بنایا گیا تاکہ اس کے وسیع تعمیراتی منصوبوں اور زراعت کے مطلب بالکل مفت یا انتہائی سستی لیبر مل سکے تو جب وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں تو اس کا اصل مطلب کچھ اور تھا ایکزیکٹلی exactly. جب فرعون کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تو اس کا عملی مطلب یہ تھا کہ اس پورے ملک کی معیشت اور وسائل میں ہوں اور تم سب میری کے محتاج ہو ارے واہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں جانا صرف اسے چند عقائد سکھانے کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک پوری مظلوم قوم کو اس لیبر کیمپ اس کو اجارہ داری سے آزاد کروانے کے لیے تھا بالکل تاکہ وہ اپنی محنت کے ثمرات خود سمیٹ سکیں یہ واقعی تاریخ کو دیکھنے کا ایک بالکل ہی مختلف چشمہ ہے چلے اس پیمانے کو لے کر اب اسلام کے ابتدائی دور کی طرف چلتے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وحالی وسلم اور پھر تاریخ معصومین علیہ مسلم. کیا مکہ میں بھی وسائل کی یہی جنگ چل رہی تھی جی ہاں بالکل مضمون اس حوالے سے بڑی واضح تصویر پیش کرتا ہے مکہ اس وقت پورے خطے کا سب سے بڑا تجارتی اور معاشی مرکز تھا हم, تو قریش کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصل خطرہ کیا تھا کیا صرف ان کے معبودوں کی نفی نہیں اصل خطرہ معاشی تھا قریش مکہ کی معیشت کا سارا دار و مدار اس بات پر تھا کہ جو دولت ہے وہ چند ہاتھوں میں گردش کرتی رہے ان کا جو بزنس ماڈل تھا وہ سود ذخیرہ اندوزی اور معاشی استحصال پر مبنی تھا اچھا تو جب اسلام آیا تو اس کا پیغام صرف عبادات تک تو محدود نہیں تھا بالکل نہیں اسلام نے باقاعدہ زکوٰۃ کا نظام دیا انفاق یعنی ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا اور سب سے بڑھ کر سود کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اسلام کے جو معاشی احکامات تھے وہ قریش کے اس پورے استحصالی بزنس ماڈل کو تباہ کر رہے تھے ہاں ایگزیکٹلی exactly. قریش کے سرداروں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر یہ مساوات اور منصفانہ تقسیم کا نظام قائم ہو گیا تو ان کی وہ اجارہ داری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی جس کے بلبوتے پر وہ پورے عرب پر حکمرانی کرتے تھے صحیح یعنی یہ ان کے معاشی مفادات کے لیے موت کا پروانہ تھا بالکل اور یہی وہ وسائل کی کشمکش تھی جس نے حق اور باطل کی خلیج کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا اور میرے خیال میں یہ بات ہمیں سیدھا حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں لے جاتی ہے تاریخ میں یہ سوال تو اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ ان کے دور میں اتنی اندرونی بغاوتیں کیوں مطلب وہ لوگ جو پہلے بڑے خاموش تھے اچانک کیوں ان کے خلاف کھڑے ہو گئے مصنف اس کو وسائل کی تقسیم سے کیسے جوڑتے ہیں دیکھے حضرت علی علیہ السلام کے دور میں مارکے کی نوعیت خالص معاشی عدل پر کھڑی تھی خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے جو پہلا اور سب سے بڑا کام کیا نا وہ بیت المال کی تقسیم کے پرانے نظام کو منسوخ کرنا تھا हم, انہوں نے کیا تبدیلی کی انہوں نے اعلان کیا کہ بیت المال کی تقسیم اب مساوی ہوگی انہوں نے اس فرق کو مٹا دیا جو قبیلے معاشرتی حیثیت یا پرانے اثر و رسوخ کی بنیاد پر قائم ہو چکا تھا مطلب جب ایک عام شخص یا غلام اور ایک بڑے سردار کو برابری کی سطح پر وظیفہ ملنے لگا تو وہ ناراض ہو گئے بالکل وہ طاقتور طبقات جو وسائل پر خصوصی قبضے اور مراعات کے عادی ہو چکے تھے ان میں بے چینی پھیل گئی عدل کا وہ برابری والا نظام ان لوگوں کے لیے ناقابل برداشت تھا جو خود کو معیشت کا ٹھیکے دار سمجھتے تھے یہاں آ کر بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے اس کے بعد تاریخ کا وہ موڑ آتا ہے جسے اموون ایک خاندانی تنازع یا محض ایک ظالم حکمران کے خلاف مطلب ایک سیاسی بغاوت سمجھ لیا جاتا ہے میرا اشارہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کی طرف ہے کیا اس کی بنیادوں میں بھی یہی معاشی جنگ تھی جی مصنف مطابق امام حسین علیہ السلام کا قیام اس یزیدی نظام کے خلاف تھا جو دراصل دین کا لبادہ اوڑھ کر فرونیت کی واپسی تھی فرونیت کی واپسی وہ کیسے وہ جسے چاہتے نوازتے جسے چاہتے محروم کر دیتے हم, یعنی عوام کا پیسہ ذاتی ملکیت بن گیا تھا ہاں اور صرف یہی نہیں انہوں نے وسائل پر اس ناجائز قبضے ظلم اور استحصال کو باقاعدہ قانونی اور شری جواز فراہم کرنا شروع کر دیا تھا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ طاقتور ہی وسائل کا اصل وارث ہے امام حسین علیہ السلام کا قیام اسی غاصبانہ نظام کے خلاف حق کی ایک عظیم آواز تھی یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے ہاں ہم جب بھی ظلم کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں فوراً تصویر بنتی ہے کہ کسی کو جسمانی اذیت دی جا رہی ہے قتل و غارت گری ہو رہی ہے یا بستیاں جلائی جا رہی ہیں جی عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے تو چاہ آبدی صاحب کے مضمون یا مطلب معصومین کی روایات کے مطابق ظلم کی تعریف صرف یہیں تک محدود ہے یہ انتہائی اہم نقطہ ہے معصومین علیہ السلام کی روایات اس حوالے سے ایک بہت وسیع تناظر پیش کرتی ہیں کسی کے حق کو چھیننا وسائل پر ناجائز قبضہ کرنا اور ذخیرہ اندوزی کرنا یہ محض چھوٹی موٹی زیادتیاں نہیں ہیں بلکہ یہ باقاعدہ ظلم کی بدترین شکلیں ہیں اچھا امام علی علیہ السلام کا وہ مشہور کال ہے نا کہ اگر ایک شخص کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ مال موجود ہے اور اسی معاشرے میں دوسرا شخص بھوکا ہے تو یہ ایک واضح معاشرتی ظلم ہے بالکل صحیح उसका मतलब ये हुआ कि हक की पहचान सिर्फ चंद रसूमात अदा करने का नाम नहीं बल्कि अदल इंसाफ और अमानतदारी है जहां भी वसाइल को चंद हाथों में समेटने की कोशिश की जाएगी चाहे उस पर कोई भी लेबल लगा दिया जाए वो दरअसल बातिल का ही निजाम है एग्जैक्टली exactly. तारीख के उन तमाम औरक को पलटने के बाद अब हम आज के दौर में आते हैं इक्कीसवीं सदी جہاں اقوام متحدہ ہے انسانی حقوق کے عالمی چارٹر ہیں اور بین الاقوامی عدالتیں موجود ہیں بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا کہ دنیا بہت مہذب ہو گئی ہے اور وہ پرانی بادشاہتوں والی وسائل کی جنگیں اب ختم ہو چکی ہیں بظاہر تو واقعی ایسا ہی لگتا ہے لیکن مصنف کی رائے میں حقیقت کیا ہے مصنف کی تحقیق ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ان خوشنما دعووں کے پردے چاک کر کے دیکھیں اگر ہم آج کی جدید دنیا کے معاشی نظام کے بنیادوں پر غور کریں تو جنگ کا طریقہ کار ضرور بدل گیا ہے لیکن جنگ کی نوعیت آج بھی وہی ہے م... مطلب وسائل کا کنٹرول ہاں آج دنیا کے اہم ترین وسائل چاہے وہ تیل ہو گیس ہو مادنیات ہوں افریقہ کے قدرتی ذخائر ہو یا اہم اسٹریٹجک آبی راستے ہوں ان پر آج بھی چند گنے چنے ممالک اور ملٹی نیشنل کارپوریشنز کا ہی کنٹرول ہے صحیح فرق صرف اتنا ہے کہ آج یہ کنٹرول ہمیشہ براہ راست فوجی طاقت سے نہیں ہوتا بلکہ آئی ایم ایف جیسے اداروں کے قرضوں سخت مالی پابندیوں اور عالمی مالیاتی دباؤ کے ذریعے قائم کیا جاتا ہے یہ بات سن کر ذہن میں فوری طور پر آج کی وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں آتی ہیں جو غریب ملکوں میں جا کر ان کے زیر زمین پانی کے ذخائر مطلب کوڑیوں کے دام خرید لیتی ہیں بالکل اور پھر اسی پانی کو بوتلوں میں بند کر کے انہی غریب عوام کو انتہائی مہنگے داموں بیچتی ہیں یہ تو ہو بہو وہی فیرونی موڈل ہے جس کی بات ہم ابھی کر رہے تھے یعنی پرانے دور کا فیرون اب ایک شخص نہیں رہا بلکہ ایک پورا عالمی کورپوریٹ نظام بن چکا ہے سو فیصد درست اور آبدی صاحب یہی بتانا چاہتے ہیں کہ آج کے اس استعماری نظام کے پاس بڑے دلکش نعرے ہیں جیسے جمہوریت کا فروغ، قومی سلامتی یا عالمی استحقام ہاں یہ نعرے تو ہم روز خبروں میں سنتے ہیں اب دیکھیں نا آج کسی کمزور ملک پر حملہ کرنا ہو یا وہاں ریجیم چینج کرنا ہو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم اس کے تیل یا لیتھیم پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں بلکہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم وہاں جمہوریت لانے یا انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کو روکنے جا رہے ہیں यानि वसाइल पर कब्ज़े को एक इंसानी हमदर्दी का रूप दे दिया जाता है बिल्कुल ये आज का जदीद फ़िरनी निज़ाम है ये जो इंसानी हक़ और दहशतगर्दी के नाम पर होने वाली जंगें फ़ौजी मुदाख़्लतें और तजारती पाबंदियाँ हैं ये दरअसल आलमी वसाइल की सप्लाई चेन पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने के जदीद हथखंडे हैं تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو طاقتیں آج خود کو دنیا کے مقدر کا فیصلہ کرنے والا سمجھتی ہیں وہ بھی اسی کفر اور شرک کا حصہ ہیں جس کا ذکر ہم نے ابتدا میں کیا تھا جی مصنف کی فلاسفی کی روشنی میں یہ نتیجہ بالکل واضح ہے جب کوئی ریاست یا عالمی طاقت خود کو دنیا کے وسائل کا مطلق مالک سمجھ کر کسی دوسرے خطے میں وسائل لوٹنے کے لیے مداخلت کرتی ہے تو یہ دراصل قرآنی تصور امانت کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اسی کو انہوں نے جدید شرک کہا ہے ہاں یہ تکبر کی وہ جدید ترین شکل ہے جس میں آج کا سودی نظام اور کارپوریٹ اجارہ داری پوری طرح ملوث ہے آج بھی دنیا کے کروڑوں لوگ اگر پانی خوراک اور ادویات جیسی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں تو اس کی وجہ وسائل کی کمی نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے اس کی وجہ وسائل کی وہ غیر منصفانہ اور ظالمانہ تقسیم ہے جس کی معصومین علیہ السلام نے شدید مذمت کی تھی یہاں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے ماضی میں تو قبضہ طاقت اور تلوار کے زور پر ہوتا تھا نا فوجیں آتی تھیں لوگوں کو غلام بناتی تھیں اور بستیاں رونتی بھی چلی جاتی تھیں بالکل ایسا ہی تھا मगर आज के दौर में जब इंसान बाशहूर हो चुका है इलम आम है और सबके हाथ में इंटरनेट मौजूद है तो ये इस्तेमारी ताकतें अरबों लोगों के जहनों पर ये कब्जा कैसे बरकरार रखे हुए हैं क्योंकि आज सिर्फ ज़मीन पर कब्जा काफ़ी नहीं है आवाम की नज़रों में उस कब्ज़े को जायज़ भी साबित करना पड़ता है और यही जदीद दौर की सबसे बड़ी पेचीदगी है आज वसाइल पर कब्ज़े की जंग कभी भी अकेले नहीं लड़ी जाती उसके साथ बाकायदा बयानी की जंग या जिसे हम नेटिव वॉरफेयर कहते हैं वो चलती है सही और इसके लिए मीडिया का इस्तेमाल होता है बिल्कुल और इसका सबसे ताकतवर हथियार आज का ये आलमी मीडिया और बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां उस आलमी लूटमार और जुल्म को इंतहाई माकूल नागजीर और एक महजब अमल बनाकर पेश किया जाता है अच्छा اور جو لوگ اس استحصال کے خلاف اپنے حق کے لیے مزاحمت کرتے ہیں انہیں پوری دنیا کے سامنے ولن انتہائی پسند یا مجرم بنا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے یعنی حقائق کی اس قدر پالش کی جاتی ہے کہ مظلوم لگنے لگتا ہے اور جو حقیقت میں مظلوم ہے وہ ظالم اور دہشت گرد نظر آنے لگتا ہے مصنف نے میرا خیال ہے اس حوالے سے قرآن کے ایک تصور کا بھی ذکر کیا ہے نا جی ہاں مصنف نے اسے قرآن کے تصور نفاق سے جوڑا ہے قرآن نے منافقین کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں سب سے نمایاں یہ ہے کہ وہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کے پیش کرتے ہیں hmm. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ایگزیکٹلی exactly. وہ فساد پھیلاتے ہیں لیکن دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں آج کی جو جدید پراپگینڈا مشینری ہے وہ اسی قرآنی نفاق کی ایک انتہائی منظم اور ادارہ جاتی شکل ہے وہ حقیقت کو چھپاتے ہیں ظالم ریاستوں کے جنگی جرائم کو کولیٹرل کہہ کر پردہ ڈالتے ہیں اور اس ظالمانہ معاشی ڈھانچے کو دنیا کا مقدر قرار دیتے ہیں اس دفسیری گفتگو سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ توحید اور شرک امانت اور ملکیت کا یہ مارکہ تاریخ کے ہر دور میں موجود رہا ہے اور آج بھی پوری شدت سے جاری ہے لیکن اس ساری تاریخ تصویر میں کیا مصنف کے ہاں یا تاریخ میں کوئی امید کی کرن باقی ہے یقینی طور پر مضمون کا جو آخری حصہ ہے وہ اسی امید کی نشاندہی کرتا ہے تمام تر عالمی پیچیدگیوں اس جدید میڈیا وارفیئر اور وسائل پر ملٹی نیشنلز کے استحصالی قبضے کے باوجود تاریخ کا دھارا کبھی رکا نہیں ہے हم, یعنی مزاحمت ہمیشہ رہی ہے بالکل تاریخ انبیاء اس بات کی گواہ ہے کہ ہر دور میں ایسی قومیں ایسی مزاحمتی تحریکیں اور ایسے افراد ہمیشہ موجود رہتے ہیں جو بظاہر محدود اور کمزور نظر آنے کے باوجود عدل اور امانت کے اصولوں پر ڈٹ جاتے ہیں صحیح وہ اس جدید فرونی نظام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارتے ہیں اب دنیا کا میڈیا انہیں باغی کہے یا کچھ بھی حقیقت کے ترازو میں وہی اس حق کے وارث ہیں جس کی بنیاد انبیاء نے رکھی تھی ارے واہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اصل اور حقیقی کامیابی اس بات میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی عارضی سیاسی طاقت یا جدید ٹیکنالوجی موجود ہے بلکہ حقیقی کامیابی اس شعور کی بیداری میں ہے کہ ہم خود کو اور اپنی ریاستوں کو خدا کے سامنے جواب سمجھیں اور اس زمین کے وسائل کو اپنی ذاتی جاگیر کے بجائے پوری انسانی کی امانت سمجھیں بالکل اور جب تک یہ شعور زندہ ہے حق و باطل کے اس مارکے میں حق کا پلہ بھاری رہے گا اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس انتہائی فکر انگیز بحث کو سمیٹتے ہیں آج سعید جہنزیب آبدی کے مضمون کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح وسائل کی جنگ دراصل عقید ہی کی عملی شکل ہے لیکن جانے سے پہلے اس پوری بحث کو ذہن میں رکھتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جا رہی ہوں جی ضرور اگر انسانی تاریخ واقعی وسائل کی جنگوں کا ہی ایک چکر ہے جسے مختلف نظریات کے غلاف میں لپیتا گیا ہے تو ذرا سوچئے آج کے دور کے وہ کون سے مقدس سمجھے جانے والے معاشی اصول ہیں جنہیں آنے والی نسلیں خلصن استحصال اور جدید فرونیت قرار دیں گی ملتے ہیں اگلی نشست میں